الحمد اللہ دوسری یہ بھی لائٹ وَلَصُوْفَ يُوتِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَاهُ أَلَمْ يَجِدُكَ يَتِيمًا فَآوَى وَوَجَدَكَ ظَالًا فَحَدَى وَوَجَدَكَ آئِلٌ فَأَغْنَى فَأَمَّا الْيَتِيمَ فَلَا تَقْحَرْ وَأَمَّا الصَّاعِلَ فَلَا تَنْحَرْ وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّسْ صدق الله العظيم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه ومن اتبعنا دیکھیں ایک کامیاب انسان ہوتا ہے ایک ناکام انسان ہوتا ہے کام, کامیاب انسان وہ ہے جو ہر وقت اپنے ایم آف لائف کو مقصد زندگی کو ہر وقت اچیو کرتا ہے سامنے رکھتا ہے اور ناکام انسان وہ ہے جو اپنی ضروریات کے پیچھے لگا رہتا ہے اور اپنے ایم آف لائف کو بھلا دیتا ہے اب اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس دنیا میں بھیجا ہے کوئی مقصد دے کے بھیجا ہے اگر ہم اس اپنے مقصد کو بھول جائیں تو جہنم کی ابتدا یہیں سے ہو جائے گی جہنم میں کیا ہونی ہے پریشانی ہونی ہے تکلیف ہونی ہے مصیبت ہونی ہے تو وہ یہیں سے شروع ہو جاتی یہیں بہشت بھی ہے حور و جبریل بھی ہے تیری نگاہ میں ابھی شوخی ہے نظارہ نہیں یعنی اسی دنیا سے بندے کو محسوس ہونے لگ جاتا ہے تو اس لیے ہر وقت اپنے ایم اوف لائف کو اپنے سامنے رکھنا ضروری ہے آج مصیبت یہ ہو گئی کہ ہم اپنی ضروریات کو مقصد بنا لیے کھانا پینا سونا سٹیٹس اس کو مقصد بنا لیا اور جس کام کے لئے اللہ نے ہمیں بھیجا کے میری بندگی کریں میری عبادت کریں مجھے راضی کرنے کی فکر کریں اس کو ہم نے ضرورت جتنی بھی اہمیت نہیں دی اس کو ضروریات میں شامل ہی نہیں کیا حالانکہ اصل ضرورت تو وہی ہے نا کہ جو مقصد زندگی ہے اس وجہ سے بندہ پریشان ہوتا ہے اب دیکھیں ہر بندے نے مرنا ہے اور کسی بھی وقت مر جانا ہے اس کو کوئی ٹائم ٹیبل نہیں اللہ نے دیا کہ جی آپ نے ساٹھ سال کے بعد مرنے جوانی میں بھی فوت ہو سکتا ہے لڑکپن پن میں بھی بچپن میں بھی اور بڑھاپے میں تو فوت ہو نہیں ہونا بلکہ بڑھاپے میں جا کے بندہ اور غافل ہو جاتا ہے جو بندہ جوانی میں اپنی آخرت کی فکر نہیں کرتا نا بڑھاپے میں جا کے بھی اس کے لیے مشکل ہو جاتا کیوں اس وقت تو بالکل جسم کے آزاد جواب دے جاتے جب مشینری پرانی ہو جائے تو وہ نئی مشینری کا کیسے مقابلہ کر سکتی اس وقت تو جسم کے آزاد گڑبڑ ہو ہیں حضرت امام آسم کوفی نوجوانی میں بیٹھے تلاوت کر رہے تھے تو کوئی بزرگ پاس سے گزرے ان کا قرآن سنا تو بڑا اچھا لگا تو کہا بھائی کیا آپ کھڑے ہو کے نماز کے اندر قرآن کیوں نہیں پڑھتے کیا آپ بیمار ہونے اور بوڑھے ہونے کا انتظار کر رہے ہیں کہ جب بیمار ہوں گے بوڑھے ہوں گے اور تلاوت نہیں کر سکیں گے اس وقت کھڑے ہو کے تلاوت کریں گے پھر افضل تلاوت تو نفلوں میں کھڑے ہو کے کرنا ہے تو تم بیمار ہونے اور بوڑھے ہونے کا انتظار کر رہے ہو تو اصل تو جوانی میں در جوانی توبہ کردن شیوا یہ پیغمبری کہ جوانی میں بندہ جو ہے اپنے آپ کو کاب کرے جب کالے بال ہوں اور جوانی میں آ جاؤں گا فل جوانی میں نفس کو شیطان کو کابو کرنا مشکل ہوتا ہے اگر جو کر لیتا ہے اللہ اس کو بہت آگے لے جاتے ہیں تو بھائی جوانی میں اپنے ایم آف لائف کو مد نظر رکھنا چاہیے تو آج ہم نا ایم آف لائف بھول گئے مقصد زندگی بھول گئے جس کی وجہ سے پھر پریشان رہتے تو مقصد زندگی جو ہے نا کہ وہ اللہ کو ہر حال میں راضی کرنے آپ نے کھانے پینے سونے اٹھنے بیٹھنے چوبیس گھنٹے ہر ہاں وقت ذہن میں یہ ہو کہ میں اللہ کو کیسے راضی کر لوں یہ اصل چیز ہے صحابہ کرام کو رضی اللہ تعالیٰ عنہم کے یہ بات سمجھ آ گئی تھی اس لیے ان کی خوشیاں غم لڑائی جھگڑے جو بھی تھا آپس میں اللہ کی رضا کے لیے تھا اس لیے مولانا محمد علی جوہر نے کہا تھا نا توحیر تو یہ ہے کہ خدا حشر میں کہ دے <تصفح> تو ہید تو یہ ہے کہ خدا حشر میں کہہ دے یہ بندہ دو عالم سے خفا میرے لیے ہے یہ خوشی اور ناراضگی بھی اللہ کی وجہ سے اس حد تک بندہ اللہ کی رضا کو ڈھونڈے مرضی کو ڈھونڈے اور جب بندہ اللہ کی مرضی کو ڈھونڈتا ہے اس کی نفس خواہش کے خلاف بھی کچھ ہو جائے پھر بھی وہ اللہ سے راضی رہتا ہے کہ اللہ کی کوئی اس میں زبردست قسم کی حکمت ہے جو مجھے نظر نہیں آ رہی اور واقعی ایسا ہوتا ہے آج عوام کو تو پتہ ہی نہیں کہ اللہ کی مرضی ڈھونڈنی ہے کہ نہیں جو سالکین ہیں یا پڑھے لکھے لوگ ہیں کچھ وہ بھی اللہ کی مرضی کو کچھ نہیں سمجھتے جس کی وجہ سے پریشان رہتے ہیں ہونا تو وہی ہے جو اللہ کا حکم ہے اللہ کے حکم کے بغیر ایک پتا بھی نہیں ہل سکتا تو پھر کیوں نہیں ہم اس اللہ کے حکم اور مرضی کو ڈھونڈتے جس کی وجہ سے آپ کو سکون مل سکتا ہے صحابہ کرام کو یہی اللہ کی مرضی نصیب ہو گئی تھی اللہ نے ان کو ڈگری جاری کر دی رضی اللہ عنہ و رضو عنہ. ان سے راضی ہو گیا وہ اللہ سے راضی ہو۔ گا. اب سالک کے لیے بھی یہی چیز سب سے اونچی چیز ہوتی ہے مقام رضا سب سے اونچا مقام ہے مقام رضا سب سے اونچا مقام ہے. تسلیم و رضا کہ ہم نے اللہ کی ہر بات کو تسلیم کر لیا مان لیا اور اللہ کی رضا پہ دی مستی رشید احمد لدھیانوی اسلام اخبار والے یہ شعر بہت پڑھتے تھے کہ سارا جہاں ناراض ہو پرواہ نہ چاہیے کہ ساری دنیا ناراض ہو جائے ہمیں کوئی پرواہ نہیں ہے. سارا جہاں ناراض ہو پروانا چاہیے مد نظر تو مرضی جانانا چاہیے یہ دروازہ بند کر سارا جہاں ناراض ہو پروانا چاہیے مد نظر تو مرضی جانانا چاہیے کہ ہر وقت اللہ کی مرضی سامنے آتا اسی لیے دوستی دشمنی ہر چیز اللہ کے لیے ہوتی ہے اللہ عالم ان کی ناراضگی ان کی خوشی اللہ کے لیے ہوتی ہے ان کا مزاج ایسا بن جاتا ہے نیچر ان کی ایسی ہو جاتی ہے کہ وہ ہر چیز اللہ کی خاطر کرتے ہیں. تو یہ چیز جب نصیب ہو گئی تو باس تو سب و سلوک طے ہو گیا تو یہ جو سلوک کے اسباق ہے ان کا مقصد یہ ہے کہ ہر کام میں آپ کو اللہ کو راضی کرنا آ جائے تو اللہ کی مرضی کیا ہے اللہ کا قرآن ہے قرآن کے اندر اللہ کی مرضی لکھی ہوئی کہ اپنی سوچ کو اپنی فکر کو ہر چیز کو اللہ کی مرضی کے تحت کر لو اسی لیے اکثر میں آپ لوگوں کو یہ سناتا ہوں کہ جتنی نبیوں کی قومیں تباہ ہوئی ہیں ان کی دو ہی وجہ ہیں اور ہماری اس امت کی گمراہی کی بھی دو ہی وجہ ہیں. اللہ تعالی فرماتے ہیں بہت سے نبیوں کا ذکر کیا بعد میں اس کا نتیجہ نکالا فخلف مِن بَعْدِهِمْ خلف انزا شہباد <الشَّحْوَاتِ> <الشَّحْوَاتِ> نبیوں کے بعد ان کی نلئے کمتیں ہوئیں جنہوں نے نماز کو ضائع کیا اور من مرضی کی اب نماز پڑھنے والے بھی من مرضی نہیں چھوڑتے نماز بھی پڑھ رہے ہیں لیکن مرضی اب اللہ کی مرضی نہیں اپنے نفس کی یا مصلحتیں یا نفس کی خواہشات بس اس کو حالانکہ ہر وقت فکر مند ہونا چاہیے کہ میں اپنے ہر ہر سانس میں ہر ہر چیز میں اللہ کو راضی کرنے کی فکر کروں میری دوستی میری دشمنی میری محبت میری نفرت ہے جی میرا سب کچھ اللہ کے لیے ہو میں قاری محمد طیب رحمت اللہ علیہ کے خطوط پڑھ رہا تھا اس میں ایک ان کا بیان تھا رضائے الہی اس میں ایک بات انہوں نے بڑی عجیب و غریب لکھی فرمایا جس بندے کو جو بندہ ہر حال میں اللہ سے راضی رہتا ہے خوشی میں بھی غمی میں بھی جو بندہ ہر حال میں اللہ سے راضی ہو جاتا ہے اللہ بھی ہر حال میں اس سے راضی ہو جاتے ہیں اور اس کو صحب نسبت بزرگ بنا دیتا میں حیران ہو گیا اور واقعی جوں جوں آپ روحانی ترقی کرتے جائیں گے نا آپ کے اوپر یہ اس چیز کا غلبہ ہوتا جائے گا کہ میرے ہر کام سے اللہ راضی ہو جائے اور یہی اور اس کی بنیاد ہے دوستی بشونی اللہ کے لیے کوئی جی کوئی رشتے داری کوئی بازاری کوئی درباری تعلقات نہ ہوں اللہ داری کے تعلقات ہوں اللہ کی وجہ سے تعلقات اسی کے فر میں منا حب علی اللہ و ابغاز علی اللہ و آت علی اللہ ہے اللہ فقط جو اللہ کی خاطر محبت کرے اللہ کے لیے دشمنی کرے اللہ ہی کے لیے دے اور اللہ ہی کے لیے روک لے پس بس بے شک اس نے اپنا ایمان مکمل کر لیا تو بھئی ہر وقت اس اللہ کی رضا کو مد نظر رکھنا ہر وقت اللہ کی رضا کو مد نظر رکھنا اب اس کے لیے اللہ والوں کی صحبت ہے, ہے جی قرآن کا ترجمہ و تفسیر ہے ہر وقت جن چیزوں کا نہیں پتا کہ اللہ کس چیز سے راضی ہوتے ہیں کسی متقی مفتی سے پوچھ لیں خالی مفتی سے نہیں متقی مفتی سے کسی متقی عالم سے پوچھیں کیونکہ تکوا والا اللہ کی رضا کو جانتا ہے تکوا والا اللہ کی رضا کو جانتا ہے اسی لیے تکوا اصل چیز ہے اولیاء اللہ بنتے ہی تقوا سے خبردار اولیاء اللہ کو نہ کوئی خوف ہوگا نہ کوئی غم ہوگا بنتے کیسے ہیں جو ایمان لاتے اور تقوی اختیار کرتے ہیں تو اللہ کی رضا پھر اس چیز سے حاصل ہوتی ہے کہ اللہ ہر حال میں آپ سے راضی ہو جائے اس کے لیے کہ بندہ ہر وقت باوجود رہنے کی کوشش کرے ہر وقت اپنا توبہ استفار کرنے کی کوشش کریں میں نے اکثر تجربہ کر کے دیکھا دس سال سے تو مجھے ہوش ہے کہ جب کبھی معمولات چھوٹتے ہیں جب کبھی کیفیات خراب ہوتی ہیں جب کبھی آپ کی روحانی ترقی میں رکاوٹ آتی ہے اس کی بنیاد یہ ہوتی ہے کہ آپ استفار کرنا کم کر دیتے ہیں یا چھوڑ دیتے ہیں؟ آپ اپنی زندگی میں ججمنٹ کر کے دیکھ لیں کہیں استفار میں کمی آ گئی کیوں کوئی بد نظری ہو گئی کوئی فضول باتیں منہ سے نکال دی کوئی غلط سوچیں سو... سوچ لی ہمارے اضر فرماتے ہیں کہ بندے کو کبیرہ گناہوں پہ بھی استفار کرنا چاہیے صغیرہ گناہوں پہ بھی استفار کرنا چاہیے لا یعنی باتوں پر بھی استفار کرنا چاہیے لا یعنی کاموں پر بھی استفار کرنا چاہیے لا یعنی فضول سوچوں کے اوپر بھی استفار کرنا چاہیے حتیٰ کہ اپنی نیکیوں پر بھی استفار کرنا چاہیے تو سوچیں جس بندے کو اپنی غفلت کے اوپر بھی اپنی نیکیوں کے اوپر بھی لا یعنی باتوں پر بھی نیکیوں کے اوپر بھی استفار کی ضرورت ہے اس کو اپنے گناہوں پر کتنے زیادہ استفار کی ضرورت ہوگی لیکن ہم اس میں کمی کرتے ہیں اس وقت دو سو, سو دفعہ استعفا سے کچھ نہیں بننا یہ میں آپ کو بتا دوں یہ دو سو دفع استفاع کچھ بھی نہیں اب اس لیے کہ جب ڈینگی مچھر عام ہو جائے نا اور ہر بندہ بیمار ہو جائے تو اس کو ہائی پوٹینشل کی ڈوز لینی پڑتی چھوٹی موٹی ڈوز سے اس کو آرام نہیں آتا اس لیے میں کہتا ہوں جب غفلت ہو سستی ہو ہزار دفعہ استفار کرو پھر بات بنے گی اور اللہ ربی من کل یہ بھی بہت اچھا استفار ہے لیکن اس اکیلے استفار سے بھی نہیں بنے گی کئی قسم کی گولیاں کھانی پڑیں گی تب آرام آئے گا بخار کو ربرم وان تخیر ظلم تو نفسی فرفر الحفور صلی وسلم سے بندہ قتل ہو گیا تھا نا جان بوجھ کے نہیں مکہ مارا وہ بندہ مر گیا تو حضرت نے یہ استفار پڑھا تھا اللہ نے بشارت بھی سنا دی کہ معاف کر دی آپ کو اسی طرح ربانہ اتمم لنا جنتی جنت کی طرف جائیں گے تو یہ دعا پڑیں گے ربانہ اتمم لنا نورانا وقف لنا ان کا کل شہن قدیر امام ربانی رسانی نے اس عہد کو اپنے مکتوبات میں بہت زیادہ لکھا ہے اللہ للت القدر کا استفار ہمارے لیے ہر رات لیلت القدر ہے جس کو قدر ہو نا اس کے لیے لیلت القدر ہر رات لیلت القدر ہے اور جس کو قدر نہیں ہے وہ لیلت القدر میں بھی سویا رہتا ہے تو ہر زندگی کی ہر رات آپ کی آخری رات ہے آپ دوبارہ تو یہ رات نہیں آنی نا اس لیے یہ استفار بھی پڑھتا رہے اللہ کا افویم کریم تحب فف ونی فف انی تو پھر بات بنے گی یہ استفا اللہ غفلت کے ساتھ پڑھتے ہیں اس استغفار پہ بھی استفار کی ضرورت ہے حضرت فرماتی تھی اس استفار پہ بھی استفار کی ضرورت ہے کہ جو بےتوجی میں لا لاپرواہی میں استفار پڑھا جائے پڑھنا اور ہوتا ہے کرنا اور ہوتا ہے جب استفار میں ندامت آ جائے تو وہ استفار کرنا ہوتا ہے ورنہ استفار پڑھنا ہے بس پڑھ رہا ہے خود پتہ ہی نہیں کیا کر رہا ہوں تو اس لیے ہم تو اپنے شہر کے پاس جب جاتے ہیں دعا کرتے ہیں استغفار کرتے ہیں یا کم از کم تلاوت ضرور کرتے ہیں کہ آ ہم اپنے دل سے غفلت کو دور کر کے جائیں اور شہر کی صحبت میں جائیں تو ان کی توجہ کی برکت سے ترقی شروع ہو جائے اگر بغیر استغفار کے آؤ گے نا تو پہلے آپ لوگوں پر توجہ کر کے وہ گناہوں کی ظلمت دور کرنی پڑتی ہے ابھی ظلمت دور ہوئی نہیں ہوتی تو آپ جانے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں ترقی سے ہوگی پھر ایک ہفتہ جا کے اسی ماحول میں رہ کے غفلت گنا ادھر, ادھر ادھر لوگوں سے ملا یقین کریں آپ لوگ تجربات نہیں کرتے تجربات کرنا چاہیے بعض اکاط بعض لوگوں کو یوں ملتے ہیں نا تو اپنی کیفیت خراب ہو جاتی صرف ملنے سے سلام کرنے سے یعنی ایسی طبیعت میں بے چینی آ جاتی اس لیے کہ اس نے کوئی بلنڈر مارے ہوئے ہوتے مجھے آج تک ایک بندہ یاد ہے وہ بھولتا نہیں میں کسی زبانے میں پڑھاتا تھا میرا بل پھنس گیا تو میں اس سلسلے میں گیا ہوا تھا یعنی جی انہوں نے پیسے بھی کسی غلط بینک میں بھیج دیے پھر الٹا میرے سے جرمانہ بھی لیا پیسے بھی خود غلط بھیجے اور جرمانہ بھی میرے سے لیا تو وہاں سے میں واپس آ رہا تھا تو ایک دکان کے پاس سے گزرا تو کوئی چیز خریدنی تھی وہاں ایک آدمی بڑھا آدمی تھا وہ ہنسی مذاق کر رہا تھا سب سے بوڑھا آدمی تو میرے سے بھی بلا وجہ ہنسی مذاق شروع کر دیا حالانکہ میں تو اس کو نہ جانتا نہ تھا نہ پہچانتا تھا یعنی بے غیرتی کی باتیں شروع کر دی تو آج تک مجھے وہ ایسا لگتا ہے کہ ابھی بھی نظر آتا ہے جیسے شیتان اللہ جنت واس تو اسی طرح بعض لوگ عجیب ہوتے ہیں شکلیں انسانوں والی ہوتی ہیں سو فیصد وہ شیطان بن جاتے ہیں قرآن کے سب سے آخر پہ یہی چیز لکھی ہوتی ہیں اسی طرح بعض لوگ فرشتوں سے آگے نکل جاتے ہیں فرشتوں سے بہتر ہے انسان بننا مگر اس میں پڑتی ہے محنت زیادہ اب جبریل علیہ السلام افضلہ یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم افضل ہے؟ فیر انسان فرشتوں سے آگے نکل گیا نا اس لیے کہتے ہیں کہ عام اولی اللہ عام فرشتوں سے افضل ہے خاص اولیاء انبیاء کرام خاص فرشتوں سے افضل ہے اس لیے کہ وہ تو گناہ ہی نہیں سکتے اور ہم گناہوں کی دلدل میں پھنسے ہوئے ہوں اور پھر گناہوں سے بچ جائیں تو پمال تو یہ ہے نا لیکن اگر نافرمانی کریں گے تو پھر شیطانوں سے بھی آگے چلے جائیں گے اس لیے ضروری ہے کہ استفار کریں اللہ نے وعدہ فرمایا وہ ماکان اللہ عزبا ہوں یسفیر جب تک لوگ استفار کرتے رہیں گے میں ان کو عذاب نہیں دوں گا تو آج اگر امت استفار کر لینا تو کتنی بیماریوں سے جان چھوڑی حجاج میں حضر امام حسن بسری کے پاس لوگ آئے کہ حجاج بن یوسف نے تباہی پھیر دی ہر طرف قتل کروا دیا صحابہ کو شہید کروا دیا کعبہ کے اوپر سنگ باری کروائی اس نے تو حضرت کچھ کرو ان کا میں بھی اس کا کچھ نہیں کر سکتا ہاں مجھے ایک طریقہ معلوم ہے اگر امت استفار کرے تو اس کو موت آ جائے گی اس سے جان چھوٹ جائے گی ہماری اگر امت اجتماعی طور پہ استفار کر لے پھر اللہ وارث بن جاتا ہے ایسے والین اللہ نیکوں کا وارث بن جاتا ہے لیکن آج ہم استغفار نہیں کرتے آپ قرآن کو کھول کے دیکھیں اتنی دفعہ استفار کا ذکر ہے اتنے اشارے ہیں استفاق اللہ غفور الرحیم ان اللہ غفور الرحیم نبے عبادی انلغفور الرحیم کیا سٹائل بدل بدل کے اللہ نے سمجھایا کہ کر لو استغفار کر لو سوری کر لو سوری میرے سے ابھی بھی وقت ہے ابھی بھی وقت ہے, بھی وقت ہے، اور جب موت آ گئی تو پھر نہیں دو دو دو ہے جی ٹو مچ لیٹ بہت لیٹ ہو چکی اب لیکن بندہ کرتا ہی نہیں اس لیے میرے دوستو گناہوں پہ تو استغفار کرنا ہی ہے نافرمانی فرمانی پہ بھی استفار کرنا ہے نیکی پہ بھی استفار کرو ہمارے ہیں جس نیکی پہ تم استفار کر لو گے اللہ تعالیٰ اس نیکی کو قبول فرما لیں گے عجیب نقطہ بیان کیا کیونکہ فرمایا استفار کر کے تم اپنی آجزی انکساری کا اظہار کرو گے اس عجزی انکساری کی برکت سے اللہ آپ کی عبادت کو قبول فرما سنت بھی ہے کہ فرض نماز پڑھیں سلام پھیرے تو کیا کریں اللہ اکبر استفر اللہ استفر اللہ اللہ تین دفعہ کہ تو آپ نے گنا کیا ہے جو استغفار کر رہے ہیں نماز پڑھ کے گناہ کی ہے نیکی کی ہے لیکن اس پر بھی استغفار ہے سنت ہے یہ تین دفعہ استفار کر بار بار استفار کرنے کی ضرورت ہوتی ہے ہم بھول جاتے ہیں اسی لیے مشیک فرماتے ہیں جو دم غافل سودم کافر کہ جتنے لمحات آپ کے اللہ کے ذکر کے بغیر غفلت میں گزرے ایسے ہی ہے جو ایسے وہ کفر اور ناشکری میں گزرے اس, اس پر بھی استغفار کی ضرورت ہے لیکن ہم نہیں کرتے میرے دوستو تقوی ہر عالم کی ہر خاص و عام اولیاء اللہ کی تقوا سب کا ٹارگٹ ہے اگر متقی نہیں بن سکتے تو کم از کم پھر استغفار تو کریں استغفار کے ذریعے بھی اللہ تعالی متقی بنا دیتا ہے بندے کو اور استغفار پھر عاجزی انکساری کی نشانی ہوتی ہے اسی استغفار سے پھر اللہ کی رضا بھی حاصل ہوتی ہے اب یہ مشیر جو لوگوں کو بیت کرتے ہیں جدد ایمانوں کو ایمان, ایمان کی تجدید کرتے ہیں تو وہ کیا کرواتے ہیں تو وہ استغفاری کرواتے ہیں ان کو تجدید ایمان کروا کے آخر پہ استغفار کرواتے استفر اللہ رب بلے تو ہم اس میں بڑی غفلت کرتے ہیں. خصوصاً خوشی کے موقع پہ سب سے زیادہ بندے کو نہ زوال آتا ہے زیادہ رکھنا ہاں جی ہمارے حضرت کا بہت مشہور مقولہ ہے کہ خوشیاں بندے کو سلاتی ہیں غم جگاتے ہیں خوشی میں بڑے بڑے لوگ غافل ہو جاتے ہیں غم آ جائے مصیبت آئے تو خود بخود بندہ اللہ کی رجوع کرتا ہے اللہ یہ مصیبت دور کر دے غم دور کر دے اور خوشی میں کوئی کوئی اللہ کو یاد رکھتا ہے حتیٰ کہ شادی کے اوپر کتنوں کی نمازیں چھوڑ جاتی ہیں کیونکہ شادی خوشی کا موقع ہے اب یہ عید ہے نا آپ اپنے گھروں میں سروے کر کے دیکھنے میں نے کلاس پچاس لڑکیاں ہیں میں پوچھا کہ عید کے اوپر کس نے عید پڑی یا عورتوں کے لیے تو نوافل ہوتے ہیں کس نے شکرانے کے نوافل پڑھے پچاس عالمات میں سے صرف پانچ نے کہا کہ ہم نے نفل پڑھے وہ بھی میں نے دو تین کو تو میں نہیں ڈانٹا تھا کہ تم کھانے پینے اور سونے کے چکر میں رہتی ہو کہ ہم پہ تو عید واجب فرض نہیں ہے میں نے کہا نفل تو پڑھ لو یہ تو نہیں کہ بارہ بجے تک سوتی رہی یہ کیا بات ہوئی بھائی مساف اگر نفل پڑھ لے تو گناہ ہوگا عید تو اجتماعی ہے ان پہ نہیں ہے اگر وہ انفرادی طور پہ پڑھ لے تو ٹھیک ہے عید کی نماز کے بعد اگر وہ انفرادی طور پر دو رقد واجب عید الاضحیٰ پڑھ لے ٹھیک ہے عید ویسے نفل پڑھے جیسے نفل پڑھتے ہیں شکرانے کے جی وہ تو پڑھنے چاہیے نا عید کا دن ہے خوشی کا دن ہے پڑھنا چاہیے نہیں جی ہمیں تو پتہ ہی نہیں میں نے کہا اور گوشت کھانے کا پتا ہے اور عید پڑھنے کا پتہ نہیں میں نے کہا کس بات کی عالمہ بن گئی جو عید پہ فون آئے نا تو سب کو ہی ڈانٹ پڑی میں سب سے پوچھتا تھا با, گیارہ بجے دس بجے کچھ کیا نہیں ہم نے تو کچھ نہیں کیا میں نے کہا بس کھانے پینے والا کام کیا یہ کیا بات ہوئی بھی مردی جان دیں گردن کٹائیں مردی جمعہ پڑھیں مردی عید پڑے مردی نماز پڑھیں مردی ہی نفل پڑھیں تو آپ کچھ بھی نہ کریں تو کیا ماحول ہوگا پھر گھر میں نفل تو پڑھو اشراق تو پڑھو شکر تو ہونا چاہیے بھی آج خوشی کا دین ہے کہ میں شکر ادا کر کے تو نفل تو پڑھنے دینا عورتوں کو تو مردوں کو تو ضروری ہے یہ دیکھو نا ہماری عبادت ہر خوشی میں بھی عبادت ہے یاد رکھے عید خوشی آتی ہے نا سارے مذہب والے ڈھول باجے بجاتے ہیں اور مسلمانوں کو ڈھول باجے بجانے کی اجازت نہیں ہے وضو کرو عیدگاہ میں جاؤ چلو عید پڑھو اور نفل پڑھو یہ عید الاضحیٰ پڑھو عید الفطر ہے اس میں بھی ہم نے عبادت ہی کرنی ہوتی ہے تو یہ ہیلے بہانے اللہ نے بنا دیے ہیں کہ اس امت کی بخشش کرنی لیکن ہم اس بارے میں بہت غافل ہیں میں نے کم از کم مجھے ہوش ہے دس سال کا کہ جب کبھی معمولات میں کمی آئی ویسے طبیعت میں سستی آئی اس کی وجہ یہی تھی کہ استفار میں کمی آئی میں تو سب سے پہلے استفار کی طرف متوجہ ہو جاتا ہوں مراقبہ چھوٹ گیا تلابہ چھوٹ گئی سب سے پہلے استفار کرتے برتن کو صاف کریں گے تو اس میں کچھ ڈالیں گے نا گندے برتن میں تو کچھ بھی نہیں ڈالتے گندے برتن میں کوئی اپنا دودھ ڈالنا پسند نہیں کرتا تو آپ کے گندے دل میں اللہ اپنی فجلیا ڈالنا پسند کرے گا تو یہ مست ہے لازمی ہے بندے کے لیے تو بفار پہلے زمانے میں بڑے بڑے مشیر ساری رات عبادت کرتے تھے ساری رات عبادت کرتے تھے اور صبح کے وقت وہ مستغفرین بالاسہار ساری رات عبادت کر کے تحجت میں استفار کرتے تھے کہ تیری عبادت کا حق ادا کیا اور آج ہم ساری رات سو بھی استفار نہیں کرتے کتنا فرق ہے وہ ساری رات عبادت کر کے استفار کر رہے اور ہم ساری رات غفلت کی نیند سوکے کے بھی تحجت میں استفار نہیں کرتے پھر کہتے ہیں جی کیفیات نہیں ملتی کیفیات خاک ملیں گی جب آپ اللہ سے سلو ہی نہیں کرتے ندامت ہی نہیں کرتے اللہ کے حضور آہوزاری نہیں کرتے استفار تو ابتدا ہے میرے دوستو اصل انتہا ہے رونا دھونا ہمارے حضرت کو اتنا اونچا مقام جو ملا ہے نا وہ خود بھی روتے ہیں دوسروں کو بھی رولا خود رونا آسان ہوتا ہے دوسروں کو رولانا مشکل کام ہے اگر میں رونا چاہوں تو مجھے پتہ ہے طریقے رونے کے کہ میں کیسے رو سکتا ہوں لیکن تم لوگوں کو رولانا میرے, میرے لیے بڑا مشکل ہے جیسے ہر بندے کو رولانا بہت مشکل ہے اس کی طبیعت سخت ہے اور حضرت کے پاس ایسی توجہات ہیں ایسا رجوع اللہ ہے کہ وہ بندوں پر توجہ کرتے ہیں تو وہ رونے لگ جاتے تو یہ ہر بندے کی ذمہ داری ہے ہر مسلمان کی ذمہ داری ہے کہ وہ خود بھی تو بہ استفار کرے دوسرے کو بھی ترغیب دے تو بہ استفار میں دیکھتا ہوں کہ عید کے بعد سے آپ لوگوں کے دلوں میں غفلت ہے سستی ہے ظلمت ہے اوپر بچیوں میں پردے کے ساتھ بیان کرتے ہیں وہاں بھی غفلت ہی غفلت نظر آتی ہمیں محسوس ہو جاتا ہے کہ جب آپ لوگوں کے پاس بیٹھے کیفیت ہماری ڈاؤن ہونی شروع ہو جاتی ہے اس کا مطلب گاؤں خراب ہے ارد گرد اگر ہماری توجہ تیز چلنے لگ جائے تو ہم سمجھتے ہیں آگے بندے ٹھیک بیٹھے ہیں وہ آبزور کر رہے ہیں کو محسوس ہو جاتا ہے بندے کو کیونکہ عید پہ آئے ہے جی عید پہ زیادہ کھا لیا زیادہ باتیں کر لی زیادہ ہے جی میسجز بھیجے زیادہ گڑبڑ کی تو بس یہ بہت نازک نازک چیز ہوتی تو اس لیے عید کے بعد بہت استغفار کرنا چاہیے بہت استغفار کرنا چاہیے کیونکہ بہت ہی غفلت ہو جاتی ہے بندے کو تو اس لیے یہ کیفیات تب واپس آئیں گی جب آپ خوب توبہ استفار کریں گے خوب اللہ کو منائیں گے خوب روئیں دوئیں گے ادھر پانی تو نہیں پڑا کچھ بابا جی تھوڑا سا پانی تو دھونا میرا منہ خشک ہو رہا ہے میں نے ایک پیسٹ کیا ہے ابھی پتہ نہیں کیا بات تھی اس نے اندے کو کئی طرف سے خطرات ہوتے ہیں کھا لیں تب کام خراب پیسٹ کوئی غلط کر لیں تب گڑبڑ ہو جاتا ہے اللہ اکبر کبیر حضرت خواجہ غلام علی مجدد دہل رحمتہ اللہ علیہ دیکھتے رہتے تھے. کہ میں نے کیا چیز کھائی تو میرے دل پر کیا اثر پڑا کیا لفظ میں نے بولا تو میرے دل پہ کیا اثر پڑا یہ فرق پڑتا ہے طبیعت کے اوپر حضرت فرماتے ہیں کہ میں ایک شادی میں گیا وہاں میں نے مشتبہ کھانا کھا لیا تو چالیس دن تک میری کیفیات گڑبڑ ہو گئی چالیس دن میرے شیخ حضرت مرزا مظہر جانے جانا شہید رحمت اللہ علیہ میرے پہ توجہ ڈالتے گئے چالیس دن بعد وہ کیفیت واپس آئی جو مشتبہ کھانے سے میرے اوپر آ گئی اور یہاں تو ہم حرام بھی کھاتے ہیں مرغی مرغی کھانے کا بڑا شوق ہے اور مرغی پہ تقبیر نہیں پڑی ہوئی ہوتی کچھ پہن کے بیٹھے ہوتے ہیں جو مرغی ذبح کر رہے ہوتے ہیں لگوٹا کسا ہوتا ہے انہوں نے ستٹ ان کا ننگا ہوتا ہے جی منہ میں پان ہوتی ہے اور مرغی زبا کر رہے ہیں تو تکبیر پڑنے کی فرصت ہی نہیں ملتی تو پھر حرام خالی اسی طریقے سے اور بھی بہت کام خراب ہے تمہارے حضرت نے ایک بزرگ سے بابو جی عبد رحمت اللہ لیا ان سے پوچھا کہ حضرت آج کل کھانے اتنے مشتبہ ہیں حرام ہیں، بچنا بہت مشکل ہو گیا کیا کریں تو حضرت بابو جی عبداللہ بہت اونچے بزرگ تھے اتنی ان کی اونچی شان تھی اس دور کے بزرگ بہت محبت سے دروشی پڑتے تھے وہ جس بندے کے لیے دعا کر دیتے تھے کہ اس کو حضور کی زیارت ہو جائے تین راتوں کے اندر اندر اس کو زیارت ہو جاتی تھی حضرت نے ان کی خدمت بھی کی ان کی صحبت بھی اٹھائی مانے لگے جب میں نے ان کو کہا کہ حضرت اس وقت کھانے مشتبے ہیں کیا کریں کدھر جائیں تو کہنا کہ حضرت رو پڑے بابو جی عبد کہ کیا کریں ہم ضرورت سے کم کھاتے ہیں لیکن اس پہ بھی روتے ہیں جتنی کھانے کی ضرورت ہے اس سے بھی کم کھاتے ہیں لیکن اس پہ بھی روتے ہیں کہ کیوں کھایا تب کہیں کیفیت ٹھیک رہتی ہے اور ہم تو بغیر سوچے سمجھے کھاتے ہیں اس لیے پھر وہ واردات نہیں وہ کیفیات نہیں کچھ بھی نہیں اور پھر ہمارا ماحول ایسا ہے توبہ توبہ توبہ بہرحال جو بندہ اس وقت استغفار کرتا رہتا ہے اللہ والوں کی صحبت میں بیٹھتا رہتا ہے اتنے مس... اتنے گندے ماحول میں بھی اللہ اس کو بچا لیتا ہے اس وقت بے حیائی کا طوفان آ گیا اس بے حیائی کے ماحول سے بچنا بہت مشکل بہت ہی مشکل ہے یہ انتہا ہوتی ہے جب کسی معاشرے کو اللہ نے تباہ کرنا ہوتا ہے اس کی انتہا بے, بے غیرتی یہ ہو جاتی اب گھروں میں ٹی وی وی سی آر اکثر گھروں میں ہے جی بازاروں میں ہے جی روڈوں پہ جائیں تصویریں ہر طرف لٹک رہی ہیں حیرانی ہوتی زکات وصول کرنے کے لیے رمضان کے مہینے میں تصویریں ادھر روڈوں پہ لگی آئی ہوئی تھی نوجوان عورت اور نوجوان مرد وہ فوٹو کھینچ کے نیچے زکاط کے لیے لگایا ہوا میں حیران پریشان ہوں کہ ان کو زکات دینی چاہیے تو اس لیے اس ماحول سے بیزاری بہت ضروری ہے جب گناہ عام ہو جاتا ہے نا نفس اور شیطان یہ پٹی پڑھاتے ہیں کہ تم بچ نہیں سکتے اب ہاں آپ تو نہیں بچ سکتے اگر اللہ بچانا چاہے وہ تو بچا سکتا ہے تو یہ کہنا چاہیے کہ یا اللہ تو مجھے بچا لے اس وقت یہ پوزیشن ہوگی اور ہمارے حضور فرماتے ہیں نیکی کرنے سے زیادہ اہم گناہوں سے بچنا اور گناہوں سے بچنے کا آسان طریقہ یہ ہوتا ہے کہ بندہ ذکر فکر کثرت سے کرتا رہے اور استغفار کرتا رہے سوری کرتا رہے سوری کرتا رہے ایک دیکھا ایک بندہ غلطی کرتا ہے پھر معافی مانگتا ہے وہ بھی اچھا لگتا ہے لیکن ایک بندہ غلطی نہیں کرتا پھر بھی معافی مانگتا ہے تو وہ اور زیادہ اچھا لگتا ہے بال آپ کے گناہ معاف بھی ہو گئے بعض اوقات دل کہتا ہے اتنے تو میں نے استفاع کر لیا اب کیا ضرورت ہے تو دل کو سمجھائیں اگر بال مجھے معافی بھی اللہ نے دے دی پھر بھی میرا استفار کرنا اللہ کو میں پیارا لگوں گا کہ یہ بندے کو معاف بھی کر دیا آپ بھی میرے سے استفار کر رہا ہے اس لیے بعد کا شیان کا تھا اتنا استفاع کا لیا اب کیا ضرورت ہے کیونکہ اس نے استفاد چھوڑا ہوا ہے نا اس نے توبہ چھوڑی ہوئی ہے اس لیے وہ چاہتا ہے کہ انسان بھی توبہ چھوڑ دے تاکہ وہ بھی پکے شیان بنے اس لیے میں یہ اس تفصیل سے اس لیے کہا کہ اسی توبہ استفاع سے آج انکساری پیدا ہوتی ہے اسی سے اللہ کی رضا پیدا ہوتی ہے اسی سے اللہ کی سسلو پیدا ہوتی ہے بندی کی اسی لیے علامہ اقبال نے بڑی عجیب بات کہی ولیکن لیکن بندگی استفر اللہ یہ درد سر نہیں درد جگر ہے استفر اللہ کہنا اور اگر استفار کے ساتھ رونا آ جائے تو سبحان اللہ اور تحجت کا رونا تحجت کا قرآن یہ سب سے افضل چیز ہے میں نے پایا ہے اسے اشک سہرگاہی میں جس درے ناب سے خالی ہے صدف کی آگوش تحجیت کا رونا سب سے اونچی چیز ہے لیکن اس وقت تو ہمارے لیے جاگنا ہی مشکل ہوتا ہے اگر نفل پڑ لیں تو سوتے ہوئے نفل ہیں اس وقت جاگنا بہت ضروری ہے جب تک تہجیت میں جاگ کے بندہ اللہ کے حضور آہذاری نہ کرے اور استفار نہ کرے تلاوت نہ کرے نفل نہ پڑے بات بنتی نہیں دن کو جتنا مرضی آپ مراقبے کر لیں یہ کر لیں وہ کر لیں اصل تو حجت دن کو بھی کر لیں تو بہت اچھا ہے لیکن اصل ہے رات کو رات کو جب تک آپ نہیں نہ لگاتے وقت اتار ہو رومی ہو راضی ہو غزالی ہو کچھ ہاتھ نہیں آتا بیاہ سہرگاہی کچھ ہاتھ نہیں آتا اس نے کہا کچھ بھی ہاتھ نہیں آتا اس لیے شدید حسرت ہونی چاہیے کہ اللہ تحجت پڑھا دے تحجت میں دعا منگوا لے تحجت میں جو ہے تلاوت کی توفیق مل جائے اس سے پھر اصل ترقی شروع ہوتی ورنہ نمازیں تو عام آدمی بھی پڑھتے ہیں. بے حضوری کی نمازیں تیرا امام بے حضور تیری نماز بے سرور ایسی نماز سے گزر ایسے امام سے گزر تو یہ رسمیں ہیں نماز بھی ایک رسم عید بھی رسم بن گئی اس کو حقیقت بنائیں مثلا نماز پڑھنے کی عادت ہے آپ کو اگر نماز پڑھنے میں مزہ آنے لگ جائے تو یہ عبادت بن جائے گی اگر نماز پڑھنے کے لیے بے چین رہنے لگ جائے تو یہ حقیقت نصیب ہو جائے گی اسی طرح ہر چیز ہے آپ تلاوت کرتے ہیں کوئی مزہ نہیں آتا یہ عادت ہے اگر قرآن پڑھنے میں مزہ آنے لگ جائے تو یہ عبادت ہے اگر قرآن پڑھنے کے لیے دل بے چین رہنے لگ جائے تو یہ حقیقت نصیب ہو جائے گی ہر عبادت کی اسی یہی تین سٹیجز ہیں دروشی پڑھنے کی عادت ہے ایک دروشی پڑھنے میں مزہ آنے لگ جائے سبحان اللہ عبادت بن گئی اور اگر دروشی کے لیے بے چین رہنے لگ جائیں یہ رو رو کے دروشی پڑھے تو یہ حقیقت نصیب ہو جائے گی اس لیے انہوں نے کہا نا کافر ہندی ہوں میں دیکھ میرا ذوق و شوق دل میں سلا و درود لب پہ سلا و درود کتنا میں نے درود پڑھا ہے کہ دل اور لب پہ بھی ہر وقت درود ہی رہتے اللہ اکبر کبیر تو اس لیے ہمیں اپنی زندگی پہ نظر ثانی کرنی چاہیے اور ان دوں آپ لوگوں کو کم از کم کم از کم تین ہزار دفعہ استفار کرنا چاہیے آپ لوگوں کے کلوب اور چہرے بتا رہے ہیں کہ غفلت ہے اور اس غفلت کا اثر میرے پہ پڑ رہا ہے میں بھی غفل ہوں لیکن عید کی وجہ سے کہ ای پورا مہینہ بندے سے غفلت دور نہیں ہوتی یاد رکھنا کوئی عید کی اتنی غفلت چھا جاتی ہے اور قربانی والی عید کی غفلت روزوں والی عید کی غفلت سے زیادہ بڑی ہوتی ہے تو وہاں تو چلے پورا ایک مہینہ روزے رکھ کے ریفریشر ہے کافی نیکیاں کٹھی کی ہیں چلی آدھی ضائع بھی ہو جائے تو آدھی تو رہتی ہے نا ادھر تو کچھ کیا ہی نہیں ہوتا اور پھر اوپر سے جانوروں کے ساتھ کشتی لڑنی پڑتی ہے لوگوں کو اور پھر ماحول ایسا بن جاتا ہے اور پھر آج کل تو عید او شادیوں کی وبا پھیل گئی ہے اتنی شادیاں ہو رہی ہیں اتنی ہو رہی ہیں مخلوق زیادہ ہو گئی شاید اب میری روح کامپتی ہے شادی پہ جانے کے جو مجھے شادی کی دعوت دے دینا تو میری تو بس کئی دن سوچتا رہتا ہوں اب کیا کروں گا کیسے جاؤں گا جی شادی کسی کی ہوگی بربادی ہماری ہو جانی اور کتنے لوگوں کو اتنا شوق ہوتا ہے شادی پہ جانے کا حیران ہوتے ہیں کہ ابھی شادی اس کی ہو جائے تمہیں کیا ملنا اور سب سے مشکل کام شادی پہ بیان کرنا ہے اب مجھے کہلے ایک شادی پہ بیان کرنا ہے میں کئی دنوں سے سوچ رہا ہوں کیا کروں گا کیسے کروں گا حالانکہ مادم میں بیان کرنا بڑا آسان ہوتا ہے سارے چپ کر کے بیٹھے ہوتے ہیں سن رہے بجلے سے ذکر میں بیان آسان ہوتا ہے لیکن وہاں لوگوں کا موڈ ہی نہیں ہوتا موڈ ہی نہیں ہوتا وہ اور ہی موڈ میں ہوتے ہیں اب خوشی ہے خوشی کے موقع پہ توبہ اسی لیے ایک وکیل مجھے بتا رہے تھے کہ سیونٹی ستر فیصد طلاقوں کے کیس چل رہے خلا اور طلاقوں کے کیس چل رہے کیونکہ شادی کے موقع پہ سنتوں کو ذبح کر دیا اللہ کو ناراض کر دیا جس شادی پہ آپ نے اللہ اور رسول کو ناراض کیا اللہ اس شادی میں برگر ڈالے نا اس لیے بڑا کام خراب ہوا ہوا ہے اب دنیا کو چھوڑ تو نہیں سکتے لیکن میرے دوستوں ان ساری باتوں کے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ تیسرے ایمان کے تیسرے درجے میں تو شامل رہے بن رام ان کو من کرن فرگئی بیادی و علم یست فب کلب ہی و و علم یست فب لسان ہی و علم یستے فبح کلب او کما کال صلی اللہ علیہ وسلم برائی کو دیکھیں ہاتھ سے طاقت سے روکیں نہیں تو زبان سے روکیں اگر اس کی بھی توفیق نہیں اس کی بھی طاقت نہیں ہے تو کم از کم برائی کو دل سے برا سمجھیں یہ ایمان کا سب سے کمزور درجہ ہے okay, اوکے جی کیا کروں جی لوگ تو سنتے نہیں مانتے نہیں اچھا بھئی آپ اس جگہ سے دور ہو جائیں اگر آپ اس پوزیشن میں نہیں ہے کہ لوگ آپ کی بات نہیں مانتے تو آپ اس جگہ سے دور ہو جائیں آپ منع بھی نہیں کرتے اور وہاں سے دور بھی نہیں ہوتے اللہ نے اپنے نبی کو کہا جہاں قرآن حدیث کا جہاں قرآن کا مذاق اڑایا جائے آپ وہاں سے دور ہو جائیں ورنہ آپ بھی انہی جیسے ہو جائیں گے تو یہ اگر نبی کے لیے اصول ہے تو ہمارے لیے نہیں ہے ابارات اب جا رہی ہے اس میں فلمیں بن رہی ہیں ڈھول بازے بج رہے ہیں آپ بھی ساتھ ہیں مجبوری میں اپنے بتیجی بھائی, بھائی کی بیٹی کی شادی میں گیا بہت مجبوری میں گیا تو میں تو مسجد میں بیٹھا رہا زیادہ وقت بہانہ بنا کے جی میں تو نماز پڑھنے جا رہا ہوں تو کرو جو ہوں کو کیا کریں رشتہ داری ایک ایسی چیز ہوتی ہے جانا پڑ جاتا ہے مجبوری میں تو میں تو بس ادھر ہی دے اللہ اکبر خبر کیا کریں اصاب کاف کی طرح اس وقت میں ایمان بچانے کے لیے بھاگ کے مسجد میں جا کے بیٹھنا پڑتا ہے اب اس وقت کتنے لوگ ہوں گے لاکھوں لوگ ہوں گے اس شہر میں ہم گئے اب وہ شہر جہاں کاف تھے آپ کے پنڈی اسلام آباد سے بڑا شہر ہے مجھے تو پورا ملک نظر آ رہا تھا وہ شہر جو اصحب کاف کا تھا تو وہ اس وقت کا ہوگا ہوتے ہوتے ہوتے بڑھتے بڑھتے اب اتنا بڑا ہو گیا اس میں سے سات بندے اپنا ایمان نکال کے بھاگے باقی تو بدو میاں بھی گاندھی کے ساتھ ہیں یہ بھی اڑتی ہوئی گاندھی کے ساتھ ہے باقی تو ایسے ہی تھے تو اس وقت بھی وہی پوزیشن ہوئی ہے اس وقت ایمان بچانے کا مسئلہ پڑ گیا یہ شادی کے موقع پہ ایمان بچانا خوشی کے موقع پہ عید کے موقع پہ ایمان بچانا مشکل ہے اید, یہاں میں ایک جگہ عید پڑنا جاتا ہوں پھر مجھے بیان, بیان بھی وہاں کرتا ہوں میں نے موبائل کی خوب خبر لی میں موبائل چل رہے تھے پھر مولانا صاحب نے بھی خود کہا بھائی موبائل بند کر دو پھر بھی بندوں نے بند نہیں کیے این عید کی نماز کے اندر انڈیا کا ڈانس چل رہا تھا پھر مولانا ناراض ہوئے کہ حضرت نے بھی کہا میں نے بھی کہا پھر بھی تم لوگوں پہ اثر نہیں ہوگا اس لیلے کو ساتھ لے آ تو جیب میں تمہاری اس موبائل کے بغیر نماز بھی نہیں ہوتی اب بتاؤ ڈانس انڈیا کے چل رہے ہیں آپ کی نماز کے اندر اس نماز کا کیا بنے گا اپنی بھی نماز خراب کی اوروں کی بھی نماز خراب کر دی اچھا پھر موبائل جیب میں رکھنے کا شوق ہے اس کو بند کرنے کا طریقہ نہیں آتا بھائی اجازت ہے اے نماز کے اندر جماعت کے اندر آپ ہاتھ لگا کے اس کو بند کر سکتے ہیں مفتی صاحب سے پوچھ لیں اگر خارش کر سکتے ہیں ناک میں ہاتھ پھیر سکتے ہیں سب کچھ الٹے کام کر رہے ہیں تو موبائل کیوں نہیں بند کرتے کتنے لوگوں کو نماز پڑھتے دیکھا وہ خارش کر رہے ہیں کبھی کیا کر رہے ہیں کبھی کیا کر رہے ہیں حیرانی ہوتی ہے کہ یہ نماز پڑھ رہے ہیں کیا کر رہے ہیں؟ نسخہ تقی عثمانی دمن برتا تم نے لکھا خوشو و خزو یہ ہوتا ہے کہ آزاب اور سکون ہو اور دل میں آجزی انکساری ہو یہ خوشو و خوشو ہوتا ہے یہاں عزائے میں خوشو نہیں ہے اس لیے بچوں کے ساتھ کھڑا ہونا یہ پینٹ کوٹ والوں کے ساتھ کھڑا ہونا مجھے بڑی مصیبت نظر آتی آتیوں والوں کے پاس کھڑا ہونا بہت ہی مجھے کوفت ہوتی میں اپنے کسی دوست کو کہتا ہوں کہ آپ تو یار کھڑے ہوتے ہی رہتے ہیں آپ ہو جائیں ان کے ساتھ کھڑا مجھے اپنے ساتھ کھڑا کر لیں کیا کروں نماز خراب کرتے ہیں بندے کی حضوری ختم کر دیتے ہیں نماز کی جی ہاں یہ داڑھی مونڈنا اتنی بڑی لانت اور گناہ ہے کہ اے نماز کے اندر بھی آپ کو گنا مل رہا ہے نماز کا سواب ملے گا اور داڑھی مونڈنے کا گنا مل رہا ہے اسی لیے مفتی محمد شفیع رحمتہ اللہ علیہ فرماتے تھے یہ گناہ بے لذت ہے بعض گناہ ہوتے ہیں ان میں تھوڑا مزہ بھی آتا ہے فرمایا یہ ایسا گنا ہے جس میں مزہ بھی نہیں آتا کہ وہ منڈاتے بھی ہیں اوپر وہ لوشن بھی لگاتے ہیں سی سی بھی کرتے ہیں اور لگواتے بھی ہیں گناہ بے لذت ہے لیکن انگریزوں کی برکت سے باس یہ انگریزوں کے بعد ہمارے مسلمانوں نے داڑی مونڈنے کا رواج شروع ہوا پھر پینٹ کوٹ پہنتے ہیں وہ خدا کے بندو جہاں مجبوری ہے دفتر میں تو وہاں چلے پہن لیں نماز میں تم اللہ کو پینٹ کوٹ پہن کے دکھانے آئے ہو واہ واہ کوئی انسانوں والا لباس پہن کے آؤ ایسا لباس جس میں ستر ظاہر ہو جائے وہ خطرناک ہے جس میں جسم کا ستر ظاہر ہو ہوتا ہے پینٹ کوٹ میں اس لیے منع ہے اور دوسری وجہ یہ ہے کہ اس سے کافروں سے مشابہت ہوتی ہے اس لیے منع ہے اور کوئی احساس ہی نہیں ہے احساس ہونا چاہیے کہ میں کافروں والی شکل و صورت نہ بناؤں یہ اس کے اوپر بڑے فیصلے ہو جانے ہیں شکل صورت مسلمانوں والی بنا لینا یہ بھی بڑی بات ہے یاد رکھو اللہ کا نبی پہچانے گا اگر شکل آپ نے کافروں والی بنائی ہوئی نا تو حضور پہچانیں گے بھی نہیں کیونکہ واقعہ آتا ہے کیسر و کسرا کے نمائندے آئے انہوں نے داڑھی مونڈی ہوئی حضور نے ایسے چہرہ پھیل لیا کہا یہ کیا بنایا ہوا تم نے کہا یہ ہمارے بادشاہ تو ہمیں یہی حکم دیتے ہیں اللہ اکبر کا تو آج ہمیں یہ جہاد ہے ہم گردن کٹانے والا جہاد تو بعد میں کریں گے یہ چھوٹے چھوٹے جہاد تو کریں اصل تو یہی ہے کہ گردن کٹانے کے لیے اللہ کے راستے میں تیار ہو جائے اصل تو مزہ یہی ہے لیکن ہم چھوٹی چھوٹی باتیں بھی اگر اللہ کی خاطر نہیں اللہ کی رضا کے لیے نہیں کر سکتے تو پھر کیا فائدہ زندگی گزارنے کا اس لیے ہماری یہاں مجلس تربیتی اصلاحی مجلس ہوتی میرے دل میں آتا ہوتا ہے کہ یا اللہ جو میرے فائدے اور لوگوں کے فائدے کی چیزیں وہ میری زبان سے نکلوا دیں آج ہم ان چیزوں کو لائٹ لیتے ہیں انگریزوں والا لباس پہن لیا انگریزوں والی شکل پھولو کیا ہوا جی دل صاف ہونا چاہیے واہ آپ نے چہرہ بھی صاف کیا ہوا ہے دل بھی صاف کیا ہوا ہے دل بالکل ہی صاف ہے اور چہرہ بھی صاف ہے تو باقی پیچھے کیا بچا کہ جی دل صاف ہونا چاہیے اب شراب پیتے رہے دل صاف ہے گنا کرتے رہے دل صاف ہے بھائی دل صاف ہونے کی کوئی نشانی بھی ہونی چاہیے نا کہنے سے دل صاف نہیں ہو جاتا اس کے لیے محنت کوشش مجاہدہ کرنا پڑتا ہے پھر دل صاف ہوتا ہے ایسے نہیں دل صاف ہو جاتے تو دل صاف کرنے کے لیے یہ محنت مجادا ذکر فکر عبادت یہ کچھ کرنا پڑتا ہے پھر دل صاف ہوتے ہیں اللہ اکبر اسی لیے اللہ تعالیٰ فرمائے والد خلق نل انسان افیق بے شک ہم نے انسان کو محنت مشقت میں رہنے والا بنایا کہ محنت مجادہ کرتا رہے اس, اس لیے بنایا انسان کو اس لیے ہم اپنی من مرضی کے مالک نہیں ہیں ہم تو ہر کام میں اللہ کی مرضی کے مالک ہیں اسی لیے لوگ کہتے ہیں جی مولوی یہ کہہ رہے ہیں مولوی وہ رہے ہیں بھائی وہ مولوی خود تو نہیں کہہ رہے ہیں اللہ کی کہا ہوا بتا رہے ہیں آپ کو ان کی کیا ضرورت ہے کہ وہ اپنی مرضی چلائیں اس لیے میں کہتا ہوں اگر کسی پہ اعتماد نہیں ہے تو متقی مفتی سے متقی عالم سے پوچھ لو وہ تو خوف خدا رکھتا ہے نا اور یاد رکھے فتوے کے پیچھے نہ پڑے فتوہ کے کمزور سے کمزور بندے کو دیکھ کر دیا جاتا ہے کہ یہ بھی اسلام کی حدود میں رہے آپ کو تقویٰ کو ٹارگٹ بنانا چاہیے کہ میں نے متقی بن کے رہنا ہے جو بندہ یہ چاہے گا کہ مجھے تینتیس نمبر لوں گا بس تو وہ ضرور فیل ہوگا اور جو سو نمبر کی نیت کرے گا تو ساٹھ ستر آ جائیں گے اس کے اسی طرح جو کہ جو میں فتوا فتوا ہی ڈھونڈوں گا تو وہ تو پھر آپ فتوے سے نیچے چلا جائے گا اور جو تکوا کی نیت کرے گا تو وہ آخری حد فتوے کی ہوگی پھر وہ نیچے نہیں جائے گا پھر فتوے سے اس لیے اصل تکوا ہونا چاہیے اور تکوے کے لیے زیادہ مسئلے نہیں پوچھنے پڑتے تکوا دل بتاتا ہے تکوا فالحمہ فجورا وا تکواہ ہر بندے کے دل کو اللہ نے نیکی بدی کا اس کو الہام کیا اگر دل خوف و خشیت والا ہو تو اس کو محسوس ہو جاتا ہے یہ غلط ہے یہ صحیح ہے یہ غلط ہے یہ صحیح ہے یہ, صحیح ہے یہ غلط ہے یہ صحیح ہے کیوں اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول نے یہ بتا دیا کہ دا ما یوری بکا الا ما الاوری بک کا ما کال صلی اللہ علیہ وسلم کو شک والی چیز کو چھوڑ دو جس میں شک نہیں ہے اس کو لے لو تو شک والی چیزوں سے بچ جانا یہ متقی انسان کا شیوا ہوتا ہے تو اس لیے یہ دعا مانگنی چاہیے تقوا کے لیے ہمارے حضرت اس کو کوئی تیس سال سے اس دعا کو رب جالنی کی جگہ یا رب جالنی کے ساتھ پڑھ رہے اور یہ عجز بھی کئی عرصے سے پڑھ رہے اے ہمارے رب ہمیں ہماری بیویوں اور بیٹوں سے آنکھوں کی ٹھنڈک عطا فرما دے اور ہمیں متقی ہی نہیں متکیوں کا امام بنا دے یہاں بھی تکوا ہی نہیں مانگا تکوا کے سب سے آلہ درجہ مانگا ہے آلہ درجہ مانگا ہے تو کچھ نہ کچھ درجہ تو مل ہی جائے گا اب کوئی کہنا جی میں تو جی فتوی پہ عمل کروں گا تو فتوا سے نیچے آپ آ جائیں گے فتوا سے نیچے تو بس پھر گناہ کی لائن شروع ہو جاتی تو اس لیے تکوا کو مد نظر رکھنا چاہیے ہاں تکوا بندے کو بہت اونچا لے جاتا ہے اور تقوا والے ایک بندے کے اعمال اللہ قبول فرما لیتے ہیں اور تکوا بہت اونچی چیز ہے اللہ اکبر کبیرہ اللہ تعالی ہمیں بھی تقوا کا اعلیٰ درجہ نصیب فرما میں اصل درس سے پہلے تھوڑا سا نا اس کی تمہیر بنا کے آپ لوگوں کے جو دل دماغ ہے نا وہ تھوڑا گردوں کو بعد جھاڑتا ہوں وہ غفلت دور کر کے پھر اصل درس کی طرف آتے خیر اللہ کامین اللہ اور آخرت جو ہے یہ اولا پہلی دنیا سے کہیں بہتر ہے کہ فکر آخرت ہونی چاہیے فکر آخرت کہ ہر کام میں اللہ کو راضی کرنا ہر کام میں آخرت کی نیت کرنا سوفی کر ربو کا فتح اللہ تعالیٰ آپ کو وہ وہ کچھ دے گا کہ آپ راضی ہو جائیں گے کیونکہ اللہ کے نبی نے اللہ کو راضی کر لیا اس لیے اللہ تعالی نے بھی اپنے نبی کو راضی کر دیا اور واقعی یہ نبی کے ساتھ ہی نہیں ایک عام آدمہ بھی اگر سب کاموں میں اللہ کو راضی کر لے اللہ اتنے کریم ہے کہ اس بندے کو بھی راضی کر دیتے <تصفح> یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ اللہ کو راضی کریں اور اللہ آپ کو راضی نہ کرے اور اللہ کی رضا کی یہ نشانی ہوتی ہے کہ اللہ آپ سے راضی ہو گیا کہ آپ کو سکون والی زندگی نصیب فرما دے گا جنت کی ابتدا یہیں سے کر دے گا واحد. پھر فرمایا کیا ہم نے آپ کو راضی کر دیا دنیا میں بھی المیہ جدید کا یتیم کیا ہم نے آپ کو یتیم نہیں پایا پھر جگہ دی آپ کو پناہ دی حضور یتیم تھے جی والد فوت ہو گئے پھر دادا فوت ہو گئے پھر چچا بھی فوت ہو گئے تو یتیم تھے سبحان اللہ فرمایا ہمارے حضرت فرماتے ہیں یتیم ہی در یتیم بنا کرتے ہیں بابا جاد اور آپ کو شریعت سے بے خبر پایا پھر شریعت کا راستہ بتایا تو حضرت لاہوری نے اس کا یہ ترجمہ کیا غال کے میں نے ویسے گمراہ بھی ہوتا ہے لیکن یہاں گمراہ نہیں ہے ترجمہ نبی جو ہوتا ہے نا نبود سے پہلے بھی ولات کا اونچا درجہ ہوتا ہے اس کے پاس یہ نہیں ہے کہ نبی بنے نبی سے پہلے بھی جو نبی ہوتا ہے نا وہ ولی کے درجے میں ہوتا ہے ولایت کے اونچے درجے میں ہوتا ہے تو پھر ولاد کے اونچے درجے میں اللہ آگے اس کو نبوت عطا فرما دے پھر تو بہت اونچا چلا جاتا ہے تو یہ نہیں کہ وہ پہلے گمراہ ہوتا ہے تو بعد میں اللہ تعالی اس کو یہ دیتا ہے جو نبی ہوتا ہے وہ نبو سے پہلے بھی نہ شرک کرتا ہے نہ بتوں کی پوجا کرتا ہے یاد رکھنا ہل صدیقی اکبر کا یہ مقام تھا کہ انہوں نے ایمان لانے سے پہلے بھی کبھی شرک نہیں کیا اور شراب نہیں پی تو نبی بھلا ایسا کیسا کر سکتا ہے بادہ کا گنا اور آپ کو تنگ دست پایا پھر غنی کر دیا اس کے کئی معنی کہ حضرت ختیجہ کے ساتھ آپ نے تجارت کی اس میں بہت مال کمایا کما کے دیا پھر ما شاء اللہ وہ مال والی دے دی اللہ نے چل بھی آپ کی ہے اور جو اس کا مال و دولت ہے وہ بھی آپ کا سبحان اللہ اللہ اکبر کبیر اللہ اکبر کبیر فلاں تو آپ کے اوپر یہ،, یہ اللہ نے احسان فرمائے ہیں تو آپ بھی یتیم کے اوپر سختی نہ کیجئے اس کو جھڑکیے نہ سختی نہ کیجیے وہ فلا تنہر اور سائل کو جھڑکی نہ دیجئے اگر آپ نہیں دے سکتے تو آسان طریقہ ہے فقیروں کو مسئلہ آپ نہیں دینا چاہتے یا آپ کے پاس نہیں ہے وہ آپ کو سلام کرتے ہیں آپ بھی آگے سے سلام کرتے آج کل کے فقیر بڑے سمجھدار ہیں وہ سمجھ جاتے ہیں اس نے مجھے سلام کر دیا یہ بھی میرے جیسے ہی ہے وہ چپ کر کے چلے جاتے ہیں بس ہم وہ آگے ایسے کرتے ہیں نا آگے سے آپ بھی ایسے کر دیں وہ آگے سے وہ, وہ کوئی ڈھیٹ ہی ہوگا تو کچھ آگے سے اور کرے گا نہیں تو وہ چلا جائے گا کہ یہ, یہ بھی میرے جیسے مسکین تو آج کل کے فقیر بھی بڑے سمجھدار ہے تو وہ, وہ کرے نا تو ہم تو وہ سلوٹ مارتے ہیں, ہم بھی کر دیتے یوں بس ٹھیک ہے اس وقت ہم فرق نہیں تو جھڑکنا نہیں چاہیے سائڈ کو ٹھیک ہے آپ نہیں دیکھ سکتے تو اس نے سلام کیا آپ بھی سلام کر دیں لیکن اگر کچھ ہو جی میں تو تھوڑا دے دینا چاہیے بندے نے ہمارے حضرت کو کہا یہ یہ بڑے پیشہ ور ہوتے ہیں یہ ہوتے ہیں کوئی مستحق نہیں ہوتے تو حضرت نے کہا جو کچھ آپ کو ملا ہے آپ مستق ہے جتنا کچھ آپ کو ملا ہوا ہے تو ماں کے پیٹ سے لے کے آیا مستحق ہے کہا نہیں جی میں بھی مستحق نہیں ہوں تو فرمایا جاگر تجھے تو مستحق نہیں اللہ نے تجھے اتنا دے دیا تو تو کیوں نہیں اس کو دیتا؟ ٹھیک ہے زیادہ نہ دے پانچ دس روپے دے دے تو اس کے خلاف کیوں باتیں کر رہا کیا پتا وہ مستحق ہو ٹھیک ہے زیادہ نہیں دینا چاہیے ایسے لوگوں کو جو پیشہ ور ہے تھوڑا سا دینے اگر نہیں دے سکتے تو ان کو جھڑکے نہ کیا پتا بھائی اندر سے وہ بےچارا مشکل میں ہو تو طریقہ بتا دیا وہ ام نعمت رب کو فہد اور ہر حال میں اپنے رب کے احسان کا ذکر کیا کرو ہر حال میں اپنے رب کی نعمتوں کا تذکرہ کیا کرو اللہ کی نعمتوں کو بیان کرو کہ میرے اوپر کتنی اللہ کی نعمتیں برس رہی عموماً عورتوں کو بہت نہ کی عادت ہے میں پہلے تو فون ہی بند رکھتا ہوں جو کھولتا ہوں تو فون آنے شروع جاتے ہیں کیونکہ عورتوں کو کوئی بزرگ بھی گاس نہیں ڈالتے کیونکہ فتنہ ہی فطراں ہوتی ہے تو ہمارے مشیک تھوڑا سا ان کا لحاظ رکھ لیتے ہیں ہمارا تو ویسے ہی مدرسہ ہی بچیوں والا ہے میرے حضرت نے یہ دعا کی تھی اور اس سازش نے بھی دعا کی کہ اللہ میرے لیے عورت کو ایسے بنا دے جیسے دیوار ہوتی کہ مجھے کوئی اس کا اثر نہ ہو میرے اوپر اور میں نے اپنے حضرت کو دیکھا ہے کہ بالکل عورتوں کا اثر نہیں ہوتا حضرت ورنہ یہ بڑی فتنہ ہے فتنے کی جڑ ہوتی ہے اب مدرسہ ہی ہمارا عورتوں کا عورتوں سے ہی واسطہ ہے جو ہی میں فون کھولتا ہوں فون آنے شروع ہو جاتے ہیں اجی میرا خامد مجھے یہ کہہ رہا ہے جی فلانا یہ کہہ رہا ہے فلانا یہ کہہ رہا ہے کیسے کیسے عجیب واقعات بندار کا دل کاپ جاتا دو واقعات ابھی اس ہفتے میں ایسے ہوئے ہیں کہ میری نہ روح کانپ جاتی ہے ایک بچی عالمہ ہے رحیم یار خان سے فون ہے کہ چھوٹا سا گارا ہم رہتے ہیں ایسے باپ کی چار پہ ساتھ میری ہے اور اس کے ساتھ میری ماں کی تو میرا باپ تبلیغ میں بھی بڑا اس نے وقت لگایا ہے تبلیغ کا اس میں قصور نہیں ہوتا اپنا ذاتی بندے کی ہوتی ورنہ تبلیغ والے تبلیغ یہ تو نہیں سکھاتی کہ غلط کام کرو وہ تو گناہوں سے روکتی ہے لیکن جب تک کسی شہر کے ساتھ الگ نہیں ہے تو بندہ نہیں بچ سکتا کا باپ ہے اور وہ سطح ننگا کر کے میرے سامنے بیٹھ گیا بیٹی کے سامنے اب وہ رو رہی ہے اور پھر ایسی عقل کی اندھی ہوتی ہے ان کو اکل میں نے کہا جہل تو آلما ہے تو چارپائی باپ کے ساتھ ضرور بچھانی ہے تو اس کی ماں کی چارپائی اس کے ساتھ رکھ تو دوسری طرف چارپائی کو لے جا تمہیں اتنی عقل نہیں ہے شیطان انسان کے ساتھ ہے تو ایسے چارپائی باپ کے ساتھ رکھ کے سوتی ہے تب اس کو سکون ملا اتنا طبیعت پہ اثر ہوا کہ یا اللہ یہ سگے رشتے بھی کام خراب ہو گیا طبیعت کاپ گئی کہ اس دور میں اتنا شیطان مستی کرنے لگ گیا تو واقعی تبلیغ والوں دوستوں کو بھی کسی شے کے ساتھ الگ جوڑنا چاہیے ورنہ نفس اور شیطان نہیں اس کی جان چھوڑ دے اور اوپر سے بندہ جتنی مرضی تبلیغ کرتا رہے لیکن اندر بڑا نفس خبیص کیونکہ میں تو تجربہ کر چکا ہوں ہم نے چار مہینے لگائے سب کچھ کیا لوگوں کو تبلیغ کرتے تھے لیکن اپنا دل بے سکون ہوتا تھا گفل ہوتا تھا لیکن اپنے شہر کی سبت میں میں نے ایک ہفتہ ہی لگایا ہے تو پہلے ٹوپی کبھی پہنتے تھے نہیں بھی پہنتے تھے لیکن ایک ہفتے میں پگڑی سب پہ آ گئی اور سکون ہو گیا میری طبیعت میں حیران ہو گیا اس بات سے یہ کوئی خاص چیز ہے میں گزرنے والا میں آج سے کوئی آٹھ دس سال پہلے کی بات ہے میں جاتا تھا وہاں مجلس سے ذکر اور بیان کے لیے وہاں مجھے ایک بزرگ ملے جس کی عمر کوئی ستر سال ہوگی حاجی عبد الرحاب دامد برکاتم کا وہ انگریزی کا ترجمان تھا ان کے بیان کا انگریزی میں ترجمہ کرتا تھا پچیس سال اس نے ترجمہ کیا بیان کے بعد مجھے کہ لوں حضرت آپ سے علیحدگی میں میں نے ٹائم لینا بن کے ٹھیک ہے علیحدگی میں جب میں اس سے ملا تو رونے لگے میں کیا ہوا حضرت کیوں رو رہے ہیں مجھے ایک گناہ ہے وہ میرے سے چھوٹ نہیں رہا بیوی فوت ہو گئی ہے اب دوسری شادی میں ٹانگوں سے بھی کچھ معذور ہوں دوسری شادی کہاں کر سکتا ہوں میرے سے بد نہیں چھوٹ رہی ستر سال میں عمر ہے اور پچیس سال تبلیغ کا ترجمان رہا اب انہوں نے کہا جی آپ گھر چلے جائیں اب آپ بیمار رہتے ہیں میں نے اس کے دل پہ انگلی لگائی اس کو توبہ تایب ہوا تین دن کے بعد وہ مجھے ملا کلک مجھے سکون ہو گیا میں حیران ہو گیا کہ یہ نسبت کا نور کیسی عجیب و غریب چیز ہے کہ پچیس سال رہ کے بھی بندے کے اوپر وہ چیز نہیں ہوئی آنکھیں نہیں جھکی لیکن یہ نسبت ایک ایسی عجیب و غریب چیز ہے کہ یہ بندے کے اندر بور کر دیتی جیسے بور نہیں ہو جاتا بندے ایسی برکت والی چیز ہے کیونکہ رو رو کے مشیک نے اس نسبت کو مانگا ہے نا اس لیے اس میں ایسی برکت ہوتی ہے کہ آنکھیں جھک جاتی ہیں بندے تو اوپر سے کہنا آسان ہے بیچ میں سے اپنے آپ کو بدل دینا یہ مشکل کام ہوتا ہے تو یہ پھر مشیک جو ہوتا ہے نسبت نسبت کے نور کی برکت سے پھر لوگوں کے دلوں کو بدلتے ہمارے اندر بھی کمال نہیں ہوتا کمال ہوتا ہے نسبت کے اندر اب ہمارے حضرت انڈیا گئے ہیں، وہاں حضرت نے اتنا کام کیا خط لکھا کہ دیوبند کے بڑے بڑے علما محتم وہ حضرت کی نسبت سے اتنا متاثر ہوئے کہ دیوانے ہو گئے واقعی دیوانے ہو گئے کہ یہ عجیب چیز ہے سب سے پہلے انہوں نے کہا کہ نہیں مسجدوں میں نہیں پہلے آپ استادوں کو متاثر کریں اگر استادوں نے آپ کو قبول کر لیا تو پھر آگے بیان ہوں گے حضرت نے پہلی خصوصی مجلس دیوبند کے علماء کے ساتھ ہوئی تین سو علماء تھے نہ تین سو مدرسین تھے علماء تو لاکھوں ہیں وہاں تین سو جو دیوبند کے پڑھانے والے تین سو کے قریب علماء کے ساتھ مجلس شورا کے بڑے حال میں حضرت کا کاشت گانا کے اوپر بیان ہوا اور حضرت نے اصول حشت گانا جو حضرت نرنوتوی نے لکھے تھے کہ آٹھ اصول دیوبند مدرسے کی بنیاد ہیں جو اس کی تشریح کی ہے تو علماء دھاڑے مار مار کے رو رہے تھے انہوں نے کا پڑھے تو ہم نے پہلے بھی تھے سمجھے آج ہے اللہ حکمر کبیر پھر دیوبند کے محتمم نے حضرت کو مختصر سا خط لکھا لیکن بڑا جامع خط لکھا ہے اور میں آپ کی شخصیت کے سحر نے لوگوں کو وہ عشق اور وارفتگی میں گرفتار کر دیا کہ آپ کی شخصیت کے اندر اتنی کشش اور سحر ہے وہ کیا تھی وہ نسبت کا نور ہے نا نسبت کا نور ہے اور بندے کو محسوس نہیں ہوتا جب بندہ سفر کرتا ہے دین کے لیے اور اشاع کے لیے پھر بندے کو پتہ چلتا ہے کہ یہ نسبت کیا چیز ہے جدھر دیکھتا ہے جدھر بیان کرتا ہے لوگ بالکل ایسے دیوانے ہوتے چلے جاتے ہیں ہاں یہ ہماری نسبت چمکتی ہے سفر کرنے سے اور دعوت دینے سے اور سفر کرنے سے ابھی مجھے حضرت کی طرف سے اجازت تو خلافت نہیں تھی لیکن مجھے پہلے ہی لوگ خلیفہ سمجھتے تھے یعنی اتنا ہم اپنے شہر کے قریب تھے اتنی عشق و محبت تھی کہ ہم نے اعجاز خلافت سے پہلے ہی حضرت کی نسبت کو چک لیا تھا۔ ایسا ہوتا ہے حضرت خواجہ محمد صالح حضرت مجد کے بیٹ، بڑے بیٹے تھے جوانی میں پچیس سال کی عمر میں فوت ہو گئے تھے لیکن بہت بڑے بزرگ تھے بیمار ہوئے اتنے سخت بیمار ہو گئے کہ اٹھ کے بیٹھنا مشکل ہو گیا اٹھا کے بٹھایا تو پوچھا کہ بیٹا آپ کی تمنا ہے کہاں حضرت میری بس یہی تمنا ہے مجھے حضرت خواجہ مل کہ مجھے خواجہ باقی بلّا چاہیے تو حضرت مجھانی نے یہ بات لکھی تو حضرت خواجہ باقی بلا نے جواب دیا آپ کے بیٹے محمد صادق نے میری نسبت کو غائبانہ اچک لیا کہ یہ صاحب نسبت ہو گیا اللہ اکبر کر ایسا عشق و جنون تھا تو جب تک یہ عشق و جنون نہ ہونا بات بنتی نہیں ہے بالکل تین چیزیں نسبت کے لیے ہوتی ہیں شیخ کے ساتھ عشق و جنون ہو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کا عشق و جنون ہو اور استقامت کے ساتھ بندہ لگا رہے یہ تین چیزیں پھر نسبت کو آسان کر دیتی ہیں یہ ڈیلی ڈیلی محبت سے بات نہیں بنتی شدید محبت چاہیے اتنی محبت ہو کہ لوگ کہیں یہ مجموع ہو گیا ہے ہم اپنے حضرت سے محبت کر رہے تھے تم لوگ پاگل ہو گئے ہو دیوانے ہو گئے ہو اتنی محبت کرتے میں نے کہا آپ کو کیا پتا ہے یار محبت میں نے اس کو شیر سنا عشق مول فریدنا پھر سن روز نویمس میاں جی میں نے کہا آپ نے چکھا ہی نہیں مزہ شیخ ال مولانا محمود حسن ہر روز ہر جمع رات کو سبق پڑھا کے گنگوہا بھاگتے رات وہاں رہتے پھر صبح آ جاتے تو کسی نے کہا مولانا آپ کیا جمعرات کو بھاگتے ہیں بھاگتے ہیں گنگوہا تو حضرت نے اس کو شیر سنایا اے نیک بخت تو نے پی ہی نہیں شیر تو ہے نا کہ اے بدبخت تو نے پی ہی نہیں تو حضرت نے اس کو تھوڑا تبدیل کر کے کہا کہ اے نیک بخت نے پی ہی نہیں کہ محبت کی شراب تم نے پی ہی نہیں تمہیں کیا سمجھائے تو واقعی عشق و محبت ایک ایسی چیز ہوتی ہے جو بندے کو پھر اس کے اندر کرنٹ بھر دیتی ہے جیسے جاپانی سیل ہوتا ہے نا بندہ کا وہ جاپانی سیل کچھ بھی نہیں ہے اس نسبت کے نور کے آگے اور اس محبت کے آگے تو اللہ تعالیٰ آپ سب کو نسبت کا نور نصیب فرمائے اور عشق و جنون نصیب فرما حضرت کا جو خط ہے نا لکھا یہ انداز تربیت میں پہلے انہوں نے ایک صفحے کا خط لکھا پھر حضرت نے تین صفوں کا خط لکھا آگے کیا عجیب و غریب خط لکھا ہے اس میں حضرت نے یہی تلقین کیا ہے کہ مدرسوں میں علم تو ہے عشق نہیں ہے تو ہر ہر مدرسے میں کوئی عاشق بھی ہونا چاہیے جو اللہ کا اور رسول کا عاشق ہو تاکہ وہ طلبہ میں کرنٹ بھی بھرے یہ اس خط کا نچوڑ ہے تو اسی لیے ہمارے اندر بھی یہ عشق و جنون ہونا چاہیے پھیکی پھیکی محبت سے کچھ نہیں بنتا تو یہ والنا محبت ہونی چاہیے اس لیے اللہ تعالیٰ نے خود فرما دیا یہ آیت بلے انی ولو آیا اگر کچھ نہیں آتا یہ ایک آیت ہی آگے پہنچاؤ اور میں کہتا ہوں اس آیت کو آگے پہنچاؤ کو لنکان آبا کو آ بنا کو کو تو کہہ دو اگر تمہارے باپ بیٹے بھائی بیویاں وہ خاندان شیرت کم تمہارے خاندان وہ مال جو تم نے کمائے ہیں اور مسا کے جو مال تم نے کمائے ہیں جو وہ تجارت جس کے گھاٹا پڑنے کا خطرہ ہے وہ مکان جو تمہیں پسند ہیں یہ ساری کی ساری دنیا کی چیزیں من اللہ و رسول ہی و اللہ فتح تو انتظار کرو اگر اللہ رسول اور جہاد سے یہ دنیا کی چیزیں تمہیں زیادہ محبت ہیں ان سے تو تمہارے اوپر اللہ کا عذاب آ جائے گا اللہ اللہ یہ دل فاسقین اور اللہ ایسے نہ فرمانو فاسقوں کو ہدایت ہی نہیں دیتا تو سوچو اللہ نے یہ کیا بات کہی ہے کہ اللہ رسول اور جہاد کی محبت ان چیزوں سے زیادہ ہونی چاہیے اسی لیے علامہ اقبال نے کہا بجی عشق کی آگ اندھیر ہے مسلمان نہیں راکھ کا ڈھیر ہے ہم راک کے ڈھیر بن گئے کہ کافر آج ہمیں ڈرا رہے ہیں مسلمان کبھی کافروں سے بھی ڈرتے بتوں سے تجھ کو امیدیں خدا سے نہ امید دی مجھے بتا تو صحیح اور کافری کیا ہے کیا کافروں سے مسلمان ڈرتے یہ کافری تو نہیں کافری سے کم بھی نہیں کہ مرد حق ہو گرفتارے حاضر و موجود کہ مسلمان ہو اور کافروں سے ڈر جائے اور مسلمان کافروں سے دوستیاں کرے اللہ بلّا اللہ کے دشمنوں سے دوستی کرو گے تو تم بھی اللہ کے دشمن بن جاؤ گے کوئی میرا دوست بنے اور میرے دشمن کے ساتھ جا کے بیٹھے میں اس کو کبھی دوست سمجھوں گا پکا منافق سمجھوں گا اور کافروں سے دوستیاں ہو رہی ہیں اللہ ولاک اللہ بلّہ تو اس کے لیے بھائی یک درگیر محکم بگیر اللہ کا در پکا پکڑنا پڑتا ہے اللہ سے شدید ترین محبت رکھنی پڑتی ہے اسی لیے بلین اشد سوپر لیٹو ڈگری کی محبت ہو پھیکی پھیکی محبت سے بات نہیں بنتی میں نے کہا حضرت سلام بندے کو بڑی آپ سے والہانہ محبت ہے فرما والہانہ محبت سے ہی بات بنتی ہے اس کے بغیر گزارا نہیں ہے تو پھر بھائی بات بنیں گی اسی لیے میں نے یہ کتاب کیا لکھا ہے کہ محبت الشیخ کیوں ضروری ہے لوگ کہتے جی شخصیت پرستی ہے میں نے کہا یہ شخصیت پرستی نہیں ہے یہ اللہ کے لیے محبت ہے جو اللہ کے لیے محبت ہوتی ہے وہ بھی اللہ کی محبت کے زمن میں آ جاتی ہے وہ اللہ کی محبت سیکھنے کے لیے ہی تو ہے نا کوئی اس کو سجدہ تو نہیں کرنا ہم نے تو اللہ کی محبت کی خاطر جو محبت ہوتی ہے وہ بھی اللہ ہی کی محبت کے ضمن میں آ جاتی ہے آخر اب یہ محبت بھی تو کسی سے سیکھنی ہے نا گھر بیٹھے تو کوئی سکھانے نہیں آئے گا نا اور جس سے سیکھنی ہے اس سے بھی محبت کرنی پڑتی پھر رسول سے بھی محبت کی محبت نصیب ہو جاتی کہہ رہا ہوں جنو میں کیا کیا کچھ کچھ تو سمجھے خدا کرے کوئی کچھ بھی نہ کہا اور کچھ کہہ بھی گئے کچھ کہتے کہتے رہ بھی گئے فقیرانہ آئے صدا کر چلے میا تم خوش رہو ہم دعا کر چلے آخر اللہ الحمد اللہ اللہ صلی اللہ محمد نور ہم سب کے دلوں کی جائز شریدوں کو قبول اپنا قرب اور محبت نصیب فرمائے یا اللہ اپنی رضا نسیف فرمائے ہر حال میں اپنے سے راضی رہنے کی توفیق عطا جو جو جس جس کے دل کی جائز شریدو سب کی دعائیں قبول فرمائے. آخری وقت ہے